دروف محتاج نرے دا عالم اسلام پستا یوم شہور ووم معروف شخصیت مختصر داچے دا پاکستان پکم صبح کے پڑو تاش قدم گئی ہلتدا ہوئی پدرس کے دا توحید و سنت ٹریننگ شوی کسان دا توحید و سنت ٹریننگ شیوک آسان بتاستو ملائے گی دا پاکستان پكما علاقہ کی چھ قدم دے حل تر شیخ محترم کرلے شہر گلستان بتاستو ملائے گی دا افغانستان پتور او سپن غرون و باندے اسی دن کے مجاہدین دا قبائل علاقو دا کشمیر دماز پہاز مازون کی جنگی دن کے دا سر تاج دے او دا رنگ دے قبائل علاقو اسی دن کو دس مرو دسلو آواز دے آہا شخصیت چلا گئی دوجنا دا کفر او دا شرک پہلوانوں کے فرمانا طور زلزلتا هيا هاغ شخصیت چراغ علم نا دباتل فرقہ تخلومانی طالی لگی دلی دی چاش پٹول جن کے دو کفر و و بدات و دلالت، او شرک الحاد او دھریت بدعت او ضلالت قادیانیت رافضیت پرویزیت او دین علاوہ ددیر لویلو فتنو پکلا کا سامنا کڑدا اداغ شخصیات وتبارکی علام اقبال ادی طریقے سے گو یاد کہتا کہ ہی بات سمجھتا ہوں حق کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابن مسجد ہوں ن تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مٹھ سے ہیں بے گانے بنا خوش اپنے بھی خفامٹ سے ہیں بے گانے بھی نہ خوش میں زہر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند زوس طول آخر کے قائد محترم جناب شیخ القرآن حدیث علامہ سید عبدالسلام صاحب کا خطاب دعوت اور قوم کی راشی اور قرآن و سنت پرانا خطابوں کی جناب شیخ عبدالسلام صاحب مرکزی امیر و مؤثر جمیعت شاطوید و سنہ علام صلی اور قائد طلبت ايشاد الا من حاج الصرف تولمرغلي تنظم وزبط مظاهره وكاي الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره انا اعوذ بالله من شرور انفسنا او من سيئات من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل ماه أولئك هم المفلحون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 فآمنوا بالله ورسوله النبي اللمين الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون مخترم علماء الكرام اور طلباء و مرگرو انور شرکت کو ان کو دا توحید و دسنت پد آواز کی مرگرتیا کو ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د جمعیت طلباء اعشاد علامہج السلف داغ د محنت او نن تاسو پر مسجد کے راجمائی دارنگی دی جمیت مرگروں کا عوام علما یا دی دا ڈٹلو دہتمام دلا اپ ضلع علی دغسی اور دعوتی اجتماع منعقد گئی سیکڑی اور سرادلری اللہ نقوڑوں چھپائے کی کامیابی واجی تاؤس سے تا معلوم زد اشتہار نا چدا اجتماع دا صرف تربیتی اور تبلیغی اجتماع تربیتی دا مقصد دے شکم مرگری ناغی تر مرگرتیات طریقے خودل آغی تر جمعیت دا مقصد دا رسولوں داغی کیفیات خودل. دا داپت اجتماع کی اول مقصد دے تبلیغی دا دامان شکم کسان عید آواز نے خبر نہیں لیجیے دا جمعیت کم دعوت کی آواز کی نہ خلق ہوتا نہ کسان ہوتا دا دعوت رسول لی اگر رسول ہوتا آربے کی تبلیغ ہوئی دا جمیت جسم اکثر تا تاثمخ کے دے اجتماع شوروں نہ طرز وقت پوری دڑی رو لمائے کراموں نہ تفصیل نہ بار بار ماہوں میں اجتماعاتوں کی ویلی یہ زمین کا مقصد آ ڈلہ بازی نہ بلکہ زم کا مقصد آغ او ڈلہ معنی سمر گری پہ او مقصد راجا مکول ڈل بازی عام عرف کے دیتا ہوئی چاغا خلق د ڈلے حیثیت د ڈلے عبادت شروع کی ڈل مان جماعت داغ جماعت عبادت شروع کی آگ جماعت دہر مقصد نہ بلکہ دخبل مقصد نہ مخ کی دائید دا جماعت کو سمسولی سے طریقے سے نظم و ضبطی پائے گی تاسوین گئے و حق مسلب پامال کی لیکن پروان ساتھی والے ضمن جماعت خراب نہیں سی در تاسل کی ڈل ہوئی تعصب ہوئی مکھ تعصب مانے ماں تفصیلی بیان مکھ اجتماع کے ثواب ہے ضلع کے کڑوں زم جماعت دا سنر بار بار ہوں میری زم کا مقصد دعوت ورکول جماعت تنری چراش ہے بس جماعت کی مرگری سے انجدا دعوت ورکوں ہر جماعت کی کہ اللہ تعالیٰ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت یہ کچھ جماعت دے مطابق تاسو کی داغے دعوتی دم دارے سے تعصب نہیں زد اور دل بازی نہیں جستاد جماعت نسباری ناسن ستا گما ہو گئے باطل پرس اگیں ارس رقط تعلق و اجران اکی پشانت کافران دسری پکار دا نظر دا دے او بفضل اللہ انشاءاللہ دا نظر زما دے مطابق دا زمنگ دے مرگرو کے لیے چکمتا سناسی زم کا مقصد اشاد سے ارشاد مان دے چھ کم تاسوئی دکڑی جگہ اکثر علماء و لوائے کم سے عوام دی نانیم دہلم درجیتنشی مسائل دکڑی مصرد جماعتی دکڑے ندرے بلف ریزا داخول چاہیے تسوئی دعوت اور سول سولش قرآن کریم یو ترتیب سور توبہ آخر کی فرمائے ہو کر چونکہ سور توبہ آج سورت یو آخری سورت و تقریباً یو سدیاسم سورت کے اللہ دِمور بین کڑو یو ایلم اوکے دوم علم اور سوئے دین رکاوٹال تیار نقطہ اور دلی بھی نفرائے ویلی سافرائیں نہیں ویلی خرجیں نہیں ویلی علم د پارا و دس زان پیارے کم اور کاٹونا کم عوام کم دوستانی کم اشنائے داغ ٹول نہ کے الگ علم کو لش نفر ذکر دس فروش بکے چاپ تری قد نفوری اوخار بری لفقی اص مجائی نہ اصل حفظ نہ عبارتوں عادل نہ بلکہ مقام د تفق تخبل علم و رسا ہے بیا بڑے مقام سے ولیون زیرو قوم اظہار قوم تب واپس دغب رسے چکم تائی زکڑی دین و فقات بھی زکڑے کتاب و سنت بھی زکڑے دا کتاب سنت بخل کتر ہے کلک ددی نے رکاوٹ پیدا کی سخل کی بدے لار کے اگی بالکل مقابل دی خرن پیدا کی لاش دارے الزین آمانوں کاتل قاتل یلین ال من فہاروں کم خلق سے تاوستا نزدی نژدی اول دلی ن شور کتار شور دست دین پکاری دا دا دعوت اور تبلیغ شورو دس دین پکار کور نے شور کا محلے تو را محلے نہ بار لرسا دہرد جنگ وسی کوا لاکم دنس دین شورو کا بار صورت دا مقصد زمین دمرگروں اور د ترتیب د کامیاب ترتیب آیت کریمہ سے مالوس کرے پایات کے دا دعوت داغ و طریقے خودلی اول خو دان دا و صفت فلین میں ایوان شرطے اللہ اور یادیں آیا کریمہ کے دا رسول صفات ذکر اور لس کم خلق چتنگ جی رسول ایمان لری سنگ لری دعوت دفتوں منی کم چیاتی کریمہ کیوں کم سے دینا اللہ نیات کے کم سے احادیث و صحاف کے راوت صفات ثابت دے ایمان بے رسول دے دو ای. رسولدانے سے ایسی اوزاد پمنے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عرب رسالت پسیفہ تو سرم ہے دیہاتی قریم کے مختیر شو رسول ڈال ترفنا پیغام راوڑے نبی رے خلک اللہ خبر اور کئی امید ان پڑھانے سے لستے جو پرانی بل فرمائے بلز فرمائے تاث کتاب السلم نرے اور نر خط وکلے دفت دد صفتہ دد ذکر دد ببار کے تورات کے مشتاو پ انجیل کے مشتاح یہ جدو رہتا بدی سر سے اصل کتاب تو رات روڑے اصل نوصد انجیل روڑے لیکن کا اصل نہیں لاکن اللہ تعالی قدرت و گورا کم تورات انجیل تو کڑی محرف کڑی کوشش کری سدان نبی سفارت نلری کی لیکن بیام پکی باقیشتہ پا بیام پاکستہ وہ سمجھتا ہوا اے حوالے علماء لما اظہیں پیش گئی ددی نبی صفت سر یا المنکر دے بدین خل کو تبیا نہیں آ معروف دی چاپ وہ سر سابتی دائق حسن دت معروف ہوئی چاہی سر سابتی دائق حسن منکر ستے دا من کر ستی چاد وحی منی کتاب و سنت نلافی قرآن و سنت کی دلیل داغید حسن نہیں بلکہ رائے جواز دلیل دنف جواز راشی و مباحثی مباح تمن کرنے والی دلیل نبی کار دار دارنگ ددف دار الدین کی سری اب طیبات حالات ددف الدین کے القبائص حرام تحلیل و تحریم پر طریقہ بیان کری دا مسل تفصیلی نبی پخلا تحلیل نسی فلاں اول نشی کالے نبی دخبرزان تحریم نشی کالے یا تحریم کرو اگر شپائے کی تحریم شرعی نو مراد صرف پذان بانے شے شیبول اللہ و تو فرمائے <تصفح> <علاقا> پارا کمشیش پتہ حلال لے مثلا شہاد گے دا زان والے مو بند اور سے امام بخاری روڑی جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا لاحلو لاح الشینسبت لما پر نکم نسبت, علماء پر نسبت دا بیان ہوئی نبی بیان کرے قرآن و سنت کے دا حلال پاک پاک حلال جدیشیت تو یہ بات کے ویا بلا فائدے پکے ابپ انسان کے خیصا اخلاق پیدا کی خیص سے صفات پیدا کی حلال چورے ذکر ہوتا ہے تو ہو یہ بازو اور حرام ہوتا ہے خباش ذکر حرام سی وہ انسان خوری حرام شرعی کدو کل ادیان و حرامی ہو کدو بازو جزم دن کی حرامی مرداری خنزیری شرابی ناغین بدن کے خباعص پیدا کی مرزلم پیدا کی دانینا پا بدن کی ناکار اخلاقوں پا دا ناقیدہ کی پیدا کی اور دا تجربے سر ثابت دا کم خلق چی خمر کی شراب سکی کم خلق چی خنزیران خوری دان سوارا وغیرہ نو کل د باتن باطن نخبر شوی نو تا تا با پورے احساسو چی چی واقعی دا دی پا ظاہر کم خوبستے اباتین کی خقام آخوبس و پری تھی ہو گندا اخلاق ہو بےغیرتی وغیرہ کم ناکان صفتوں نے پیدائش نم صفات دا جہل دا ناپوئے خم رسکلو کی نکا نہ پری کی پیدائش ہر خبر اس کی مخ کے اخبار کی لکل انگریزانوں مرکی والوں ڈاکٹرانوں معلومات اکڑل اگلی پڑے سگریٹوں کے دلوے نقصان اڑ پیدا کی ریلشدہ بندول باڑی وسدائی نرس خچی بند کرے گی ڈاکٹراندائی فیصلہ کرے دل تین دار سگریٹوں ڈبے چی کا جیب کی ویسی پائے وے اور تخکال کلی سے موزر سے ہے اور زنا اور بیامس کی بار سورت ہر خواہشی خبیسہ ہر حرام سے نبائے کے دن نہ پلی دے پرتی دائیں نبی صفت دانے دا بدین کے اسر نشہ یان سراؤں اس سرے مانے شرک داریں گے شباد دا شرک چاپ انسان مانے بوجھ گردی پکوالے بکندر جی ہمیں بوجھتے سور بھائی تو لیا دام بیال مسلام د شرکیا تو نہ پاک اس دین کی شرک نیشت جگم دام بیا دین دا. زمر دین بیا بالکل حنیف دے قرآن دنیف ہوئی سشوید شرکوں پکی رشتہ الفاظی شرکی کارون شرک کیا اور کارون سرائے شرک شر پیدا کی اب الفاظ یا مہیمی چلتا شرک قرآن و سنت کے ٹول بنکڑی قوانین دارنگ مخ قوم کے واقعی سے سخت سزا گانے سوائے سیزون بھائی بنے بند اگت اغلالی پرل چھو فرمائی او خلقو کو نبی پدی صفات مانے پلام ایمان پر نبی بد صفات و شرطرو دا انسرو داغت و قسم ایمان پا نبی صرف دانبی شرح بزا منم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویا شب کے نی سرو بتائی سرو دیا زکر سی نک پکا سیاؤ زواڑا پیاؤ مرضی مع دک دے ہاتھ جم سی نفرک رہے یہ دار سد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین وسلمدین نے قرآن و سنت دے داغین شبہات دفا دا قول داغین دمن کرین و دمستینوں اعتراضات دفہ قول عریب و مقابلے کے مجاہد کول دے تک تعزیر ازر کی معنی ماند منا کو تعزیر و سزائی دور نے سر پار شدی جرم نمن شاضر ہوئی گا. ناول کار بست اول دے مخیر وہ نسرو دے دو چدا عدد تہغے اسباب پیدا کہ چدا دین بسرنگ مخ کی توحید و سنت بسرنگ مخ کی زی اغیر پار اسباب جوڑے دے دیتا نصرت مخالفت تنا دفقے نا ہوئی مخالفت نت دفکے ناغے تاضیر ہوئی وہ تازی ہو مکھ ذکر گولیا وولے جان دفے شر رہے موشکن بادز اندر جمع گندم جو اشکن روم کا ناول سڑے دا سوری موری بن کی نستا گنم کندو پند کن؟ کندوری سوریر ات غنم اگت منگ کان راضی اور تی پکی جمع کیا خوف نہ کئی تالبان ہوئی علماء سلب دم دا, دا مقدمی دامقدمی جلب دا انفاد اول دسر شیزان لے کا یا فیری دان طرح کا ناول فرید ساسرہ ایمان لرون کیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داندین دشمنا ارے مصیبت بیدار آخر وقت کیڑی امتحان رات جدین دشمنان پر مختلف رنگن قسم قسم دیشمارہ فتنی دائف جو جوابتا نظام تیار کی طگر مرگری نے تقسیم کی تول وارونا یوتن نشی کو لے دین مختلف شربی نولما اتحاد پدیو کی شوربے تقسیم کو دیوبند سربپ و عام شوربوں کی مرغیاگ اتفاق بکو خو تقسیم میں کوسم رہے اتحاد راضی ہے اور دنسوم اور مخ کے روای دماعت یو, یو کار کئی عملی طور سرا اور منصور پتور خوارے جماعت پورا دے کتاب و سنت منصور ودا عمل پتور ران یو جماعت یو کار بل جماعت بل کار بل بلک نہ جہل یو کار کے تو دن ہونا کہے گا ٹک د مت دے مکو تول کار کو بل سو کس کار دین کار کل سید تقسیم سیدھے نو دین بخا خامخ کے روایت طریقہ ہی رہے اتحاد کل خلق اتحاد اس طریقہ بھائی داں طریقے ہو دا نہیں رقم سیدھی جوڑی جاقیدی جدا جدا یہ راضہ اتحاد کو آگاہ ہو اتحاد نہ رہے و حدت نہ رہے ہوتا ہو یا انہیں جوڑی کر داو کل راجیش ساسرا حلول راشی پہا کی در کے مرگر تیار اتحاد اور شکل بار مارس دی وقت فتن دشمار مرگر و لداخر چائی دائیں فیتنو نظام خبر کی د خبر خبره. صحابی ہوئی شاید عذیفر زلان ہو مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ادیر تفوسنہ کول دشرپ بارک او عام صحابہ کرام او د خیر پبارک او تفوسنہ کول مولا دشرپ بارک تفوسنہ کول مخافت ائے درکن زیر ایدم اسنے چ شرم مارا لان دی کو زپوے گم نہ پائے اب تلاشم اور خبر بتے نہیں. پدی دا شر تا کول نو حدیث الفتن نے اکثر دان ویانہ کر دیسین یا حدیث کتاب نمانا علم دا شر دا ضرور دا اہ لمضان کی پیراگ جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین حق مخالف سو گری کمی فطنی چاہ دہ دین بربادی دین خلق آ اول خدی جو جی قرآن و سلنت گرد ون سارا دا بنیادی دشمنان ابتداء الد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دب اسد بوقت کی دا دشمار واقعات سنگ دشمنی سر ختم کو دین دولو دا کوشش کلے لی نہ آئ نہ آئ نور اللہ باہم گڑ عنوانات کے خود اللہ در خلق و مراد سے دری عہود و نسور مقصد سے دری مقصد خالصدہ رشد اللہ نور د بن کی مردے کی آئارید نہ دیر آدی لری قسمہ قسم کی دنو مکھرونو مکھر نئی دوراد مراد دے موراد لہ ساؤ نور اللہ اوقل بہ ان ہی مراثر اطفا نور اللہ اللہ نور مڑکول نن برا کوشش جاری رہ نمن پمل کے پاکستان کے علماء حق شرید پاکستان دشمنان نہیں خیر خواہ دار حکومت والا یا اقتدار والا دانوئی جردا خلق حکومت خرابی ولی حکومت اسلامی نام پ اسلام مانے حقیق خرابی گنا اسلامی نہیں بہ ٹک درباد بش علماء حق دا حکومت اسلامی حفاظت کی بار بار چدائے اعلانات کی شو دا زمین پمل کی یہ حودوسی زی کو ملکی زموں گا ربتا زموں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا فدا ہو ہوا و محاطنا آتر کنزل دبسگ مسلمان پائے بانے چکل مل کی فیصلہ چدا قتل کے اور بالکل واقعی رہی فیصلہ دا قتل کے طل اما تو سر صالحین پریوار متفق دیلق پکی شیڑ پیدا کی امام ابو عنی فرحت اللہ مسلک خدا ربد اللہ دا ذمہ نقت دادا خدا کال دا بے دلی امام. ہر مام بے دلی قل نمن صرف زیادتی چی راغ ماں مانی جی زیات راغ واجب القتل دے قرآن کریم فرمائیو انکسو کسم نے کڑی لو من جہ لیکن دلے باوجود سے کلا آ کسم نے مات کڑ سنگ مات کڑل سب والدی نانے تراجونے شو روک تان فی الدین ویلی باد نیلی تری گڑن نبی تک انزل گئی مان د کفر, امام دے امام دا کفر ہوئے کا فر خدے دے ہر گلش سب شتم کو نمام اشاروں کو زیادہ امام شد کفر کا اولی قدت سونے نو دارگانور دا بمبیا کنزل کام دین میں سیسیت بارش دہی حکم کے تالو دئی حکم قتل کلش بدار اسلام کی دن نہ اسی داس خل کو لجازت نشور کے رہے اگر کڈیر واغلہ امریکہ اب کافر خلق توبو تھی طاقت لیکن زمون ملک زم حکومت کی دا اجازت نہیں اور کہہ رہے اوکل کی ذربر اجازت ورکی نبیارا ملک با ملک پات نہیں ہویاس کم کی چراند نے بھی نبی بیزتی کی سب ختم کی نا سنگ مسلمان اس بیا پر ملکی ملک کے دراصل سوبرش ملک اور ہاکمان و لارے نہیں صحیح کری نہ حاکمان و تے نہ رئی خیر فائدے سے پریب باپ کے حص لفظ بدلنے کی جابوں گا ترمیم کو اصبر کو خیر اپیل و کہنے ہوں گے منظور کو نہ وہ قرآن کریم مارس کا دئی دشمنی بار بار ذکر کرے جا. اور ایمان ارگلے سے کرکڑے اور دشمنان دنان یہودا سر نہ دوستانی مکھ دوستانی دری تری کا یو اگی سرا زیادہ کفر کے مدد کو کفر علی سرب برا کے علیہ نے یو ولا یو برائی بار سورت یو خدا فتنا اس خبر سوں روایتو کی اختلافو یا اسلام با دیا بل پی خوریا دا جلد تو دا نصرانیت دا سی تبلیغ شورو دے چی دو نیم زرہ افغانیان نصرانیان شد آغا ریبانی من دیشی دی بس مکانی نیشتہ و زین نیشتہ نمہ دیو لاغا ورکی نامو مسلمانان بلگون خصوصا علماء دا افغانستان آئی دا پارداد تم بیج دا بارے. پیچھے تپوستی چولی پانییا رونا مسلان سرانی تدمڈ رو فیت چاندی نی پیدا نی دا ارتوی فتنا ذرا فضیت دی یہودیان تاریخ بری گوار عبداللہ ابن صبا یہودی کافر زن دمنافقت پطور مسلمان ہوگا آوازیں ارف اتنے پیدی دین کی پیدا کڑا جکم بولس بنسرانیت کی پیدا کرے نسرائیوں کے گڑھ وڑک کا ڈل اب کے پیراکڑے مختلف عقیدیب کی پیراکڑے در سی اگاں ابن صبا سوائیوں امداد لکو اور دین کی داسیوں اور ڈل پیراکڑا شیور و حافظ روسوائی پر مختلف ڈل تقسیم شل مصیبت دان چیز دور کے اکثر حم پادش والے داو کتاب و مختصر وہ دیپ کے شیعہ تحریف القرآن تاریف دا محمد مال اللہ دی گرائی کفریات کے راجہ مکڑی کفریات یہ عہد اللہ مثال و داری کی جو کتاب بدول صفحہ کے اوار ابھی سڑے چدلی اور اللہ پبارک ہے تب بدا ہوئی بدا دائی اور روایت دھیان نبی عبداللہ علیہ السلام الکافی دائ پس اور دش پہ تو کیا خیال کی روایت روڑی ماس جم اللہ تعالی بمثل البدا داللہ تعظیم پبل بلسی دمرہ نکی لگ سنگ سے بدا پاقیدہ کیسا سمیت الرزا علیہ السلام یقول ماں باس اللہ بحریم الخمرہ بل بدا ہر نبی بدے رالے گلے سے شراب حرام خرار بکی چل بدار جی. بدا تو لغت والے اللہ تنی معلوم اور پس آئے تم علوم او نہ کمزوری کی بلرا ذکا سخن منی سخ بدار ائی نسخ نمنی بدامنی دار آئے مو پبارہ کے دائیں کم حفاظ سری آری کتاب اللہ صفح کی گئی پہ تفصیل سرا پائے کی سری عام شرکیات جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دین رالی گل شو اور دل خل کو پائے کہ شیر گر شرک نالی رزلان روایت کی النعمانیہ کے اکتیس صفا الج انزی ان قہر تو انی و امی تو ان پسیبتی مولا قدرت و خلق دا پیدائش ان خلقن کا خلقی چلی تحریف قرآن پبارک دو داقید رہی چ قرآن کریم دا موجود قرآن چلے دا اللہ کتاب نہ رہے بلکہ دیکھے صحابہ صاب چاہ پڑے کہ تحریف کرے دے بانے تسری کرے باز آئے مو دشیا بعض کی تعونی اگر صبح آگینا انکار کرے اکثر علماء شیعہ کلینی قمی شیخ مفید تبرسی کاشی وغیرہ نے سیلی کے لیے عر سدا قرآن محرف دے اوین حق سے من القرآن کلمات بل آیات پری کی ویا مجار نوری کتاب التریف کڑ نمے لکھنے فصل الخطاب الخط تحریف کتاب رب الارباب سدا کتاب سے محرف دے اور تمہارا شباز علما شی القسی شریف مرتضا تبرسی صاحب مجموعت بیان عی ددے نے انکار کی صاحب کتاب لکھی داغی انکار پتور دا تقیرے جو قرآن کریم تا موجودہ تا محرف ہوئی کتاب بیاری کتاب کی لکھی پر قرآن کی تحریف لفظی کرے اور دوا دو ات آیا نے پیش کری دو سوا اتم تحریف داخلت دادا یہود پیداشیل اور اختلاف اختلاف ہوئی گزارا وہ کی خدی مقام تک گورے گنا کورے علماء مجاہدی کے ادائی پر مقابلہ کی عمام نازوں کو داد دا ملک دا فساد د پارا نکی. دا پا داپمل کے تقریب نہ پیرا گئی بلکہ اسلامی ملک دا اسلام دائ د غلب پارا د اسلام د کامیاب پارا دا اسلام دا, دا, دا, دا دشمنان آپریشن گئی درمف اتنے شاہی سرمگا دے دور کے مقابل کل داف اتنی رہ سکی کا چمنگ طالبان مجھے اندر احساس نہیں شکو لے ولی چکولے بولے جماعت نبار نہیں کرے وہ بار ماحول کی چگورے نصمر کار کئی قادیانیت مرزان برے مل کے کئی سرد دینے سے مل کے دمک قانونی تاؤ سر پائی پابندی تو رہی بدعوت خدائے باوجود بداوت نگیارے سے برائے نام پابندی خبریمر کار کی دعوت روزے نے مخل شا بڑا خواہ مین سرا پہ مخو سید سے مجارا کینے دے کی باس نکو. اور مولا تھا مردان ہو جی جانتا اس تک نہ باس نہ کہ بات ٹیپ کو پکا لے والا کہ اسی اچھی بات تھی چیتا اشاعت نہ گاڑ ہے ماورت پٹیب کے قواعد کے ذرا سابت مرزا غلام احمد قادیانی دا قرآن کریم پر لفظ آیا تر سر کافر خلک بھشان نہیں منگا کو دا قرآن رد کی دیر مخ کی زمانے کے روستم کی راسی ڈاکٹر راتوی شلے. بس میں واقع واخ لے مجان سر میںلیفر میں خواہ رسالت جاری ختمی ہی نا میں دلیل سرے میں کو جان پڑی میں تو قرآن دے آیا ہر آیا موحلت اور کڑو ما تے تال یو کا موت جواب رسو بھی آپ پتا ہونے لگے گا باز مرگر شرطوں سے مزا علا محمد کافر نہیں آوازی چخت میں بلکہ اللہ سمر بھیڑے دالا سسور بی جتی دری کتاب دے توضیح المرام پائے کی لکھی العالمین الالمین الفاظ کفریا خیر صرف تعبیر رائے کوفر نقل کو فر کو سوئی قیوم العالمین اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر اور ہر ایک عضو ہے اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا طول رکھتا ہے اب صلاح مرگرو دو قرآن پر آیا تنو پر لحاظ اوئی اللہ واقیستہ قرآن کیشتہ رجل رجلشتا صاف اینشتا ن سخل رابان سے جدا کا جتم ثابت کر ناگی اب آدر زمین ٹولو کو بغیر سر تشبی بغیر وغیرہ لا کیا دینا زمین لاس پچانے سر گاخ دسترگو سرائے تشبی نہیں سر مخلوق دسترگو سرا ادا ٹول سفاد کی چلی گہل میں شاعر اللہ یقینی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں دام نیچور ہے دے منا خوب تو حجت نئے دیوی زنبی خوف جنبی کو حجت ہی شري کمالات اسلام کے لیے کلی ذخائر پدغم بیان ادری خدا نے مجھے مرزا نے الہام کیا کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا کان کے وہ بچے پیدا کی نداسف الکا اللہ آسمان نراخوس سے تھا حقیقت الواحی کی لکیل خبر صرف اس سے اور مور دے او کاضی آر محمد و طوی آخ بلی کتاب دے اسلامی قربانی پائے کی جی مسیح موجود پیومان دے اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشپ کی حالت آپ پر تواری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں معلوم سے زخد ہیں کے بڑے قبی الفاظ لکھا اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا انداز کتاب والی کی سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے دا خود زنا پاپا دتا انسان ہوئل نہ بیا مسلمان ہو بیا نبی ہوئے بھائی رکھوا در سدا ہوئی خاط بن اللہ تعالی بقوله قل ہی اسمایا مرط اللہ دا خطاب کرے چور اے زما بچی اور اے زماں بچیا اخبل دان اچت سابتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کتاب تو خے بول رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہزار معجزات ہیں میری نشانات تعداد دس لاکھ سے اوپر ہے ہیں دا سنور کفریار دس دل پارا چو نے گڑوں معمولی فتنی لیفر والی کفر شکم یہود السورام نے گڑھے نور نو چد ترکیز دا رنگائیں فتنے نا یو بلف فتنے شہاد انکار حدیث تھا ماں خبر جموں گا حجما کنیو خبر دا بارو وہ گو رہے یونیسٹو کیوں گو رہے دفتروں کیوں گو رہے اختار والوں کیوں گو رہے دا اس کو پتہ لگی نبیالو آفت دارانے سے دا پولان کے پبل بل رنگ بانے شور و شو پل بل, بل رنگ ذکر و شان کے نخاری خرق کو پی ہی نہ کہ دائیں اصول سری اصول ادا نے شہقل مخقیقی پقل بان دا اصول ادا نے قرآن پہ مقصد بانی منگ پخلاق الگ حدیث دائید ہو دا دیر ڈیر پیداشور پیم والے بلوم والے دا فلان کے زب دے ادا جماعت المسلمین دے ادا المسلمین دے دا کار سے بولی آ پے بیناری چاہ حدیث ورث دے قرآن والے منگ پو ددیث قرآن کے خلاف تھے تب سے پوئے گی قرآن تفصیلی مسئلہ خدایات ساتھ ہے فتو راوڑا استفتا فتور و سڑے جنگ زڑوں مرگر نہ زماں شاگر اگر کارک تقریباً حسینٹ نہ کرنہا برات پقرآن کشت گنشتہ عیساء اللہ دا عقیدہ دا, دا, دا, دا, دا عقیدہ عذاب قبر عیسال ثوابشتا شورو مسجد و راضی داقید و مسلدہ دا فرح مسلدہ طریقہ کا لگتا ہے میں دتا ہوں چ پانڈے سڑے رشک مردان بارام کلے ہوتے ہی کلی کی دیمہ اکیلے ضرورت ہے تپوس کیا مان ہے نہ جم گے استاد عالم نے دار دار سیدھا پیدائشی استاد مرکز آل تو اس کو خدا جواب سے کو گلو نہ بس دو تینکاروں کو بس آئم سو نور تشتیش ہونا کر در درسا سی جاری بری طریقہ سڑے سکمزم و درس سے پرو نہ برس دائیں رسے ممیم تماوے میں دے سڑی کے دا خطرہ دا اور میں تحقیق ہوگا طالبان خراب نکلے معاہدے میں ددی شاہد گئی داولی کی, دا کی زکد حدیث سے مجھے کمداف اتنے را رہا کے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کو قریب قریب. انسان بھائی سڑے بھائی نفسران ناسی نا طالبان ملان کتاف اتنا کم پوزو بان غریبان ناسی. رچا اما متقبر خلق چائے پتل سے صوفوں بنے آستی ن پاگی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آگئی وہی قرآن پورے منگتا حدیث مو آیا حدیث مضمون دار دن دا کے حدیث مایا ادے کے بڑے موضوع بیان کو دے پارا رہا شدے فتنے ردی نہ زالم اور گری خپشا ردوں میں ماں تتن سے ان کے حدیث ہوئی ہے زماں خلاف کی جلسے شوروں منکرین حدیث کہ ممکن حدیث وہ کروں بخا بازن کے اکثر یوزل خال کے ادارنگے گے کے ماں بیان کون ادا متحد صحابہ کرام شوروں کو نہ تو جماعت اسلام اور ویرا پاسد اور شور شوروں میںکار حدیث انکار حدیث دا حدیث دے بالکل صحیح بل طرف امام قول دے دیو عالم دتا حدیث پریام دا دام منکر ہے حدیث گنے کو منقرے حدیث خوشالی خوشحالی دام زم دام مر کرے ولی حدیث شا تغل دیما ابھی حدیث شا تغی پکولا کر دول کر اور ہاتھ ڈالے ہاں کتاب عقیدت آہل المدینہ مذہب دہل المدینہ شیخ الاسلام کتاب لی کرے دا بجمۃ الفتح کے مشتاق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امن شاہ تپوزی وسڑے حج لذی عمری لذی اور احرام اتڑی مسلح پیخور نہ کرا کراشین قبل المیخی نہ یا مسلح اگرچہ کتابوں نے اختلافی لی کرے خدا لال مزا بن داٮٔے دائیں دین حفاظت پارے دسی کلام کو نہ سڑ تپوس کی تھی کسی فتنا دا داخر باتت اگے اُگے دینا خیر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د تخصیص خلاف <تصفح> نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خرام دا, دا پارا فلان کے میخات فلان کے فلان کے تقرر خلاف کو نداف نہ لگا سنن ریمی کی راجی د سید میں روایت دا روایت دا علی زلان جو سعید اختر پرزبانی بار عیدگاہ چراوتی سنت عیدگاہ ترغ سے عیدگاہ کی نفل شور اکڑل تھا سعید ورت یا علی ازلانو ورتہ مضم کو نہ صبول اللہ علیہ السلام دے دلی لیا کر مکوچی مکونا اللہ علیکہ رسول اللہ یا دا درود سا. پا دے کیا عذاب دے سا. اللہ پرود اذا سلابر حکیمان جواب اور نہ نہ بلّہ ہوا بو کام خلاف سنت <السُنَّتِم> دب باس زنکوں سے بانزبان عذاب درکی ہو کھنزے ہو کبر اک دی صرف دانت تعم سے اللہ بالا عذاب درکی بری سے در سنت خلاف وہ لے کے دا سبب دا آزادی اور دمرانہ دا مو دمرا اختلاف د استدلال بطور اس اختلاف تا فرعید اختلاف ہو پائیکی کا یو انسان یو امام تا بد ہوئی جاہل اور تو بد ردوئی دا سڑے پخپل جاہلی سب و شتم کیا موتا دا پخپل فاسق فاجل مدا قیامت علامات تی حدیث کی حدیث کے رائے کا اختلاف آسی اختلاف گنے میں بنس کے ہوگا 大爷们你怎么搞 <c oughs>